اور ایک کام یہ کیا گیا کہ سونے کے تاروں سے قرآن مجید لکھا جا رہا ہے وہ تھا وہ اب بھی موجود ہے یہاں چیرنگ کراس جو کہلاتا تھا وہاں پر وہ غالبل وہ نسخہ موجود ہے وہ کئی من غالبن اس کا وزن ہے سونے کے تاروں سے پورا قرآن لکھا ہوا اس پر کتنی ڈالر سرف ہوئی ہوگی کتنا پیسہ سرف ہوا ہوگا لیکن باہر آئی سمجھئے کہ دنیا کے جو عجائبات ہیں ان میں ہم نے ایک کا اضافہ کر دیا قرآن مجید سونے کے تاروں کا لکھا ہوا پورا قرآن ہم نے بنا دیا اس وقت ذہن منتقل ہوا اس وقت میں اصل میں اپنی اس پوری جد و جہد کا آغاز کر رہا تھا تو اس حوالے سے ذہن منتقل ہوا کیا قرآن مجید کے حقوق یہ ہے کیا قرآن کے ضمن میں یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے عظیم انقلاب جب برپا ہوا تو قرآن مجلد شکل میں بھی موجود نہیں تھا صحابہ کے پاس کس کے پاس پورا قرآن یا تو سینوں میں محفوظ تھا قرآہ کے اور رفاظ کے کس کے پاس پورا قرآن تھا کسی کے پاس چند صورتیں جو ہے کسی کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی ہیں کسی کے پاس چند صورتیں جو ہے وہ اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھی ہوئی ہیں کسی کے پاس جو ہے وہ کاغذ تو یوں سمجھئے اس زمانے میں نہایت نایاب شہ تھی کوئی کوئی تھا جس کے پاس کچھ چیزیں جو ہے وہ کاغذ پر لکھی ہوئی ہیں کسی کے پاس کچھ صورتیں جو ہے وہ اونٹ کی کھال کی جو جلی بنا لیتے ہیں جس کی ایک بڑی جو ہے صنعت ملتان میں اب بھی موجود ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ماں بیند الفتے ایک جلد کی شکل میں دو گٹوں کے مابین پورا قرآن اور ایسا ایسا عمدہ لکھا ہوا ایسی کتابت کے ساتھ اور وہ پیپر پر جب وہ کس کے پاس تھا لیکن انقلاب برپا ہو گیا ایک ایسا انقلاب جس پر کہ میں حال ہی میں وہ منہج انقلاب نبی پر جو تقاریر کی ہیں گواہیاں پیش کر چکا ہوں کہ تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ گمبھیر اور جامع انقلاب جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے وہ برپا ہوا اس کتاب کے ذریعے سے اتر کر ہراس ہوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ گایا تو در حقیقت قرآن مجید کا جو بھی اب ایک سونے کے تاروں سے لکھ لیا جائے یا اس نے کرات کی اور مقابلہ ہے اس نے اکراط کی محفل منقطع کر لی جائیں یہ تو حقوق نہیں ہے یہاں سے زین منتقل ہوا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو جامع چیز میرے قلم سے آج سے پچیس برس قبل نکلی تھی پہلے زبان سے نکلی ہے تقریروں کی شکل میں پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد نصاب میں سے شائع کیا پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس میں کچھ اضافے بھی کیے کتاب کی شکل میں یہ لاکھوں کی تعداد میں تھا ہوا ہے یہ کتاب چاہ اور ہماری پوری دعوت اور تحریک کے اندر اسے ایک بڑے اہم اور اساسی کتاب نے کی ابھی حاصل دوسرا اساسی کتاب کیا سن سڑسٹھ مئی کی میری تحریر کی اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام وہ ایک اور اعتبار سے تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک تہذیب کا غلبہ ہے مادہ پرستانہ تہذیب ہے اس غلبے کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہوگی کہ قرآن مجید کی بنیاد پر ایک زبردست علمی تحریک برپا کی جائے جو انٹلیکچوئلز میں جو اصل انٹیلیجنسیا ہے اس میں ایمان پیدا کرے عوام میں ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ذریعے بھی ہیں موجود لیکن انٹلیکچوئلس کا معاملہ اور برین ٹرسٹ کا معاملہ اور انٹیلیجنسیا کا معاملہ اس کے کچھ اور تقاضے ہیں تو وہ ہے کتاب چاہ اسلام کے نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اسے میں قرآن اکیڈمی کا کانسیپٹ تھا اسی میں پھر یہ جو کتاب چاہے اسی زمانے کا اس میں در حقیقت قرآن مجید کے حقوق کو جو جامعیت کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے پانچ عنوانات کے تحت اور اس کو ایک خوبصورت انداز میں یہاں پہ لکھا ہے اسی زمانے میں فرصت بھی ہوتی تھی کہ میں اس پر وقت بھی لگا سکتا تھا ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد یہ ضروری ہے یہ فرائض سب پر برابر نہیں ہے حسب صلاحیت اشتکار اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے لا یقل فل نفس اللہ صاحب لیکن اس میں جو ہے اس کا جو ایک مفہوم مخالف لے لیا جاتا ہے اس کا جو منفی ایک اثر لے لیا جاتا ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے یہ کہہ کے اپنے آپ کو فارغ کیا عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے عدم صلاحیت کا بہانہ حالانکہ وہی صلاحیت دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے بڑے کامیاب تاجر ہیں بڑے کامیاب وکیل ہیں بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں بڑے کامیاب انجینئر ہیں سب کچھ ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے یہ صلاحیت کا عذر جو ہے اس معنی میں اس کے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہو صلاحیت تو اگر نہیں ہے کسی میں تو وہ تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی بیچارہ پیچھے رہتا ہے گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے وہ مشکل گزارا کرتا ہے آگے تو نہیں بڑھ سکتا صلاحیت ہوتی ہے تو دنیا میں انسان بڑھتا ہے تو صلاحیت کا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہیے تاہم اپنی جگہ اصول یہی رہے گا ہسم صلاحیت و استعداد پانچ حقوق قائد ہوتے ہیں نمبر ایک ایمان و تعظیم نمبر دو تلاوت و ترتیل نمبر تین تذکر و تدبر نمبر چار حکم و اقامت نمبر پانچ تبلیغ و تبئی اب اس میں سے چند باتوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا کچھ حوالے دے کر ایمان و تعظیم ایمان ہم سب جانتے ہیں بارہا یہ مضامین ہمارے یہاں ہم بیان ہو چکے ہیں کہ ایمان ایک ہے صرف زبان والا ایمان اقرار باللسان اس سے تو کام نہیں چلے گا آخرت میں بھی اگر نجات ہے تو تصدیق بالقلب والے ایمان کے ذریعے سے نجات ہے اقرارم باللسان تو دنیا کی حد تک مفید ہے کہ ہمیں مسلمان مان لیا جائے گا دلی یقین والا ایمان ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ پوری گاڑی چل پڑے گی آگے دلی یقین ہے تو آپ پڑھیں گے بھی کیسے ممکن ہے نہ پڑھیں دلی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اپنی صلاحیت اور اپنا وقت صرف نہ کریں دلی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے آپ اس پر عمل نہ کریں یہ ساری گاڑی چلے گی دلی یقین والے ایمان سے اور دلی یقین والا ایمان جو ہے قلبی یقین والا ایمان اس کا پہلا مظہر ہوگا تعظیم اس کی عظمت لَوَ القرآن عَلَى جَبَلِ مُتصدّعًا مُن <اللہ> پھر اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو میں ابھی اس حوالے سے جس کا متن تو مجھے نہیں مل سکا حدیث کا میں نے ارض کیا کہ میں نے پڑھی ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ نے قرآن دیا ہے پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور پر اللہ کا زیادہ بڑا فضل اور احسان ہوا ہے تو اس نے قرآن کی قدر کو نہیں جانا قرآن کی عظمت اس پر منقش نہیں تو ایمان و اور اسی میں ایک بہت عمدہ اور بہت اہم بحث ہے یہ بحث فلسفیانہ بھی ہے اور یہاں بڑے سادہ الفاظ میں آ گئے قرآن پر ایمان کا ذریعہ صرف قرآن خارج سے آپ قرآن پر ایمان یقین والا ایمان حاصل نہیں کر سکتے قرآن جب آپ پڑھیں اور یہ آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑے اور آپ کو اپنے اندر سے گواہی معلوم ہو کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا تب آپ کو یقین پیدا ہو میری فطرت کی سورس اور اس کلام کی سورس ایک ہے ایک درویش ہے اگی میں رہتے ہیں عبد شاہ صاحب وہ بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے ہیں کہ یہ قرآن اور روح انسانی یہ گرائی ہے جیسے کہ گرائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک گاؤں کے رہنے والے ہم وطن ایک جگہ سے آئے ہوئے ہوں اگر ایک گاؤں کے دو آدمی کہیں لندن میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو جیسے لپکتے ہیں ایک دوسرے کی طرف اور بغل گیر ہوں گے اور پھر وہ اپنے سارا حساب کتاب جوڑیں گے ڈاخانہ ملائیں گے اور خیر خبر معلوم کریں گے وہی انداز ہے کہ یہ گرائی ہے قرآن اور روح انسانی کہاں سے آئے روح بھی بری روح منر رب بھی امرے رب ہے یہ کلام رب ہے در حقیقت یہی غذا ہے در حقیقت روح انسانی کی اور جیسے کہ انسان پیاسا ہو انتہائی پیاسا پیاس میں پانی اسے ملا اسے معلوم ہے کہ یہی چیز تھی جو مجھے درکار تھی چاہے اسے کوئی فزیولوجی معلوم نہیں ہے کہ پیاس کی حالت میں کیا ہو جاتا ہے جس میں خون گاڑا ہو جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں اس بیچارے کو اسے یہ پانی میں کیا شہ ہے جس کی وجہ سے میری وہ تمام کیفیات بدل گئی کچھ نہیں معلوم لیکن آپ نے پانی پیا یہ آپ کو معلوم ہو گیا مجھے اسی کی ضرورت تھی جی. یہی میری احتیاط یہ یقین ہے در حقیقت جو ذاتی تجربے سے پیدا ہوتا ہے تو قرآن مجید پر یقین صرف قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوگا اس کو پڑھتے ہوئے اگر محسوس ہو کہ دل گواہی دے رہا ہے کہ یہی ہے میری فطرت کی پکار یہی ہے یہی شے ہے جس کو کہ میری روح پہچان رہی ہے یہ در حقیقت ریکگنیشن جو ہے یہ انٹرنل ریکگنیشن ہے اب اس کے بعد دوسرا حق جو ہے یتنو رہو حق کا نہیں الزین آ تینہ امول کتاب یتنو تلاوت اس حق تلاوت میں ظاہر بات ہے اس کی تجوید بھی ہے اچھی آواز سے پڑھنا بھی وہ حدیث میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں زید القرآن اسواتے کو معذن اللہ علشین سوتب القرآن حضرت ابو بسار شریف قرآن پڑھتے تھے بہت خوش الحانی سے ایک رات حضور دور گزر رہے تھے ان کے گھر کے قریب سے اور وہ تحجد میں رات کے وقت وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لہک لہک کر پڑھ رہے تھے آپ دیر تک کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے صبح کو فجر میں پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے تحسین کے انداز میں فرمایا ابا موسا ان نق قدوت ایتا مزمارن بن مضامیر آل داود اے ابو موسا تمہیں تو عال داؤت کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کیا یہ دوسرے ساز جو ہے تاروں کے بنے ہوئے یہ حرام ہے مزامیر ان کو توڑنے کے لیے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کا بنایا ہوا ایک ساز ہے جو اللہ نے لوگوں کے مختلف لوگوں کے اندر بار, مختلف استعداد کے اعتبار سے ہے لیکن جس کی آواز اچھی ہے جس کے اندر وہ مناسبت موجود ہے اس کو اس, اس, اس کا ہدف بنانا چاہیے اور اس کو مصرب بنانا چاہیے پرانے مدیجے کی لیکن یہ کہ ان چیزوں میں تسن تکلف مبالغہ یہ نہایت ناپسندیدہ اور نہایت مضر ہے تجوید میں انتہائی مبالغہ کرتے ہیں بعض میں پھر تکلف اور تسنوں سے کام دیتے ہیں یہ چیزیں جو ہے پسندیدہ نہیں بلکہ ایک حدیث میں نے ایسی کتاب کے میں کوٹ کی ہے اکثر و منافقی امتی قرہ میری امت کے منافقین کی اکثریت قرہ پر مشتمل ہے اگرچہ اس وقت کے حساب سے قرہ جو ہے صرف قاری جو آج کل ہمارے جن کو ہم قاری سمجھتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے ہمارے ہاں تو چونکہ زبان عربی ہماری نہیں ہے تو قاری صرف ان کو کہتے ہیں جو مفہوم تو نہیں جانتے عالم تو نہیں ہے عربی نہیں پڑھی ہے علوم نہیں پڑھے ہیں قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا آج تجوید کے ساتھ اور نے کرات کے ساتھ وہ قاری کہ ورنہ دوسرے تو پھر عالم اور مولانا کہلائیں گے قاری صرف ان کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ اس زمانے میں حضور کے زمانے میں چونکہ زبان اپنی تھی تو قاری وہی ہوتا تھا جو قرآن کا ہی بھی رکھتا تھا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جوشس قرآن کو جتنا جانتا ہے اتنا ہی اس پر اس کا عمل کرنا اس پر زیادہ لازم ہے اور اگر کہیں اس قول اور فیل کے اندر کہیں تضاد ہے کوئی گیپ ہے کوئی خلیج ہے تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی منافقت کا جو سب سے بڑا حملہ تو اسی پر ہوگا ایک آدمی ہے جو ناواقف ہے ذمہ داریاں جانتا نہیں وہ اگر ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو اس سے نفاق پیدا نہیں ہوگا لیکن ایک شخص جانتا ہے کہ ذمہ داری یہ ہے وہ ادا نہیں کر رہا اس کا نتیجہ نفاق ہو جائے تو اکثر و منافقی امتی قراؤ ہاں میری امت کے منافقین کی اکثریت اور راہ پر مشتمل ہے وہ قرآن مجید کے جاننے والے اس کے پڑھنے والے جو ہیں سب سے بڑھ کر نفاق کا حملہ ان پر ہوتا ہے اس لیے کہ اب ان کا رتبہ سوا ہو گیا ہے ان کا مقام بلند ہو گیا ہے اسی کے حساب سے اگر ان کا عمل نہیں ہے کردار نہیں ہے تو گویا کہ نفاق کے بیچ بوئے گئے تو تلاوت و ترتیب اسی میں حفظ ہے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اپنے سینے کے اندر اس کا جتنا زیادہ زیادہ حصہ بھی یاد کیا جا سکے ہمارے ہاں معاملہ یہ بن گیا یہ بھی ایک پیشہ بن گیا ہے. حالانکہ اس کی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے ہر شخص یہ سمجھیے کہ جتنا مجھے قرآن یاد ہے یہی میری اصل دولت ہے اصل پونجی ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جو قرآن مجید کے پڑھنے والے ہوں گے ان سے کہے گا کہ قرآن جو جنتی ہو جائیں گے جن کا کہ حساب کتاب سے طے ہو گیا کہ اب یہ جنتی ہیں قرآن پڑھتے جاؤ اور تمہارے درجے بلند ہوتے جائیں گے تمہارا آخری مقام وہ ہوگا جہاں وہ آخری آئے تم پڑھو گے جو تمہیں یاد ہوگی معلوم ہوا کہ یہ ذریعہ بنے گا اس سے بڑا اثاثہ اس سے بڑی دولت اور کون سی ہے اس سے آگے چلیے تو پھر ہے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا علم میں بھی میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں آج سے پچیس برس قبل کی یہ تحریر ہے میری اس میں بھی جو بنیادی اصطلاحات قرآن مجید کی ہیں ان کی جو تشریح ہو گئی ہے قرآن کے لیے جو بنیادی اصطلاحات واقعہ یہ ہے کہ آپ اس پر اگر غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سی بصیرتیں باطنی حاصل ہوگی قرآن کے علم کے لیے لفظ علم بہت کم آیا ہے قرآن میں دو الفاظ آئے ہیں تذکر تدبر ولقد یسن القرآن للذکر فعال من مدک افلا یتدبرون القرآن ہم اللہ قلو ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی و تدبروفی ہے لال نقل تو یہ دو درجے ہیں فہم قرآن کے ایک تزک نصیحت اخذ کر لینا اس کے لیے اتنی عربی بھی انسان کو آتی ہو کہ قرآن سے براہ راست ہم کلامی ہو جائے درمیان میں ترجمہ ہائی نہ رہے ترجمہ ذریعہ بن جاتا ہے ایک اعتبار سے کہ اس کا مفہوم آپ کو پہنچا دیتا ہے لیکن ایک اعتبار سے ترجمہ حجاب بن جاتا ہے اس کی تاثیر کے راستے میں وہ حجاب ہے پردہ بن گیا تاثیر تو ہوگی اگر براہ راست از دل خیزر بر دل ریزت آپ کے دل پر نازل ہو جو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف ورنہ ترجمہ پڑھ رہے متن پڑھا پھر ترجمہ دیکھا پھر حواشی دیکھے گر گئے پھر متن پڑھا پھر کوئی اس کے اندر نشان آ گیا یہ ترجمہ دیکھو یا حواشی یہ ٹوٹا ہوا یہ جو اس طریقے سے کٹا پھٹا جو قرآن مدید آپ پڑھتے ہیں اس سے یہ کہ کچھ مفہوم تو آپ کو حاصل ہو گیا آپ کے شاید عقل کو اور علم کی بیاس جو ہے اسے کچھ آسودگی اثر آ جائے لیکن جو قلب پر اس کا اثر جو ہے پیدا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا اس تاثیر کے لیے تذکر کے لیے تذکر میں بیان کر چکا ہوں اندر کی ایک شہ ہے جسے کہ وہ ابھار کر لاتا ہے وہ بات جو پہلے یاد تھی کسی آیت کے حوالے سے کسی نشانی کے حوالے سے آپ کو یاد آ گئی اور یہ بالکل اسپونٹینئس ایک, ایک ایکشن ہوتا ہے اس میں آپ کے ارادے کو بھی دخل نہیں ہے خود بخود ایک شے جو ہے اندر سے ابھرتی ہے یہ تذکر ہے تو قرآن مجید سے تذکر قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر انسان سمجھ رہا ہے اور دل پر وہ نازل ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے قلب کی گہرائیوں میں ہماری روح کی پہنائیوں میں جو شہادت مزمر ہے وہ خود ابھر کر اوپر آ جاتی اور اس اعتبار سے سورہ قمر میں چار یا پانچ مرتبہ فرمایا گیا ہے ولقل یسرن القرآن الک فہل میں مدت چیلنج کا انداز ہم نے تذکر کے لیے تو قرآن کو نہایت آسان کر دیا تو ہے کوئی تذکر حاصل کرنے والا آسان ترین کتاب ہے دنیا کی اس اعتبار سے لیکن ایک دوسرا مرحلہ تدبر دبر کہتے ہیں پیٹھ کسی کا پیچھا کرنا پیچھا پکڑ لینا تدبر افاؤل ہے دبر سے گویا کہ اب آپ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اور اس کا اس پہ غور کر رہے ہیں سوچ بچار جاری ہے فلسفیانہ منطقی معاملات ہیں آپ اس پر تدبر کرتے چلے جائیے یہ تدبر وہ شے ہے جس کے اعتبار سے قرآن حکیم مشکل ترین کتاب اس لیے کہ وہ ایسی لاپ ہوتا علم اور حکمت کا یہ خزانہ ہے کہ کوئی شخص اس کے تہہ تک نہیں پہنچ سکتا کسی کے لیے ممکن نہیں اسی لیے میں نے پہلے بھی کبھی ارض کیا ہے بعض حضرات نے خود میرے بارے میں یہ کہہ دیا ایک تحسین کے انداز میں میری غیر موجودگی میں اس سے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے میں نے کہلوایا انہیں جن صاحب نے مجھے یہ جملہ بتایا ان کے وہ عزیز تھے رشتے دار تھے وہ عالم ہیں بہت بڑے جنہوں نے یہ بات کہی میں نے کہا اسے کہیے آپ نے قرآن کی توہین کی ہے قرآن کا عبور ناممکن ہے کسی انسان کو حاصل ہو کسی درجے میں امکان اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبور جس کو کہتے اس لیے کہ عبور میں منطقی طور پر ثابت کرتا عمور اسے کہتے ہیں کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلے جائیں آپ یہ عبور قرآن مجید کا عبور ناممکن اس کے کنارے ہیں ہی نہیں لا و ہے اس کی کوئی طے ہے ہی نہیں کہ جس تک انسان پہنچ سکے یہ پوری پوری عمر انسان کھپا دے اور لگا دے اور صرف کر دے تب بھی وہ نوالو کتنے مقامات ہوں گے جہاں کہے گا واللہ عالم امام راضی سے آگے بڑھ کر کون کھپائے گا اپنے آپ کو لیکن یہ کہ کتنے ہی مقامات پر آ کر اللہ عالم کہہ کر اس کے دامن میں پناہ لینے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے لیکن یہ پوری زندگی کھپانے کا معاملہ ہے تدبر پور قرآن اور اس کے لیے عربی کا گہرا فہم ہو پھر یہ کہ صرف عربی نہیں اس دور کی عربی جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے پھر یہ کہ اس دور کا ماحول اس کے حالات پھر جو بھی کچھ لوگوں نے سوچا ہے غور کیا ہے احادیث کا ذخیرہ اس پر بھی نظر ہوگا پھر یہ کہ موجودہ دنیا کی معلومات بھی ہوں یہ نہیں کہ صرف ہمارے ہاں جو مفسرین ہے ان کی اکثریت وہ ہے کہ یکطرفہ علم ہے ان کا صرف دن... دین کا علم ہے دنیا کا علم نہیں ہے حالانکہ وہ دنیا کا علم جو ہے سائنسی معلومات کے ذخیرے سے وہ زرف تیار ہوتا ہے جس زرف میں کہ آپ پرانے مجید کے معانی اور مفاہیم کو اس کے اندر منتقل کریں جس کی مثال میں نے دی ہے کہ جیسے کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں سمندر میں تو پانی جو ہے اس کی کوئی انتہائی نہیں آپ کے پاس جتنا برتن ہے جتنی بڑی بالٹی ہے جتنی بڑی دیکچی آپ لے کر گئے اتنا ہی لے کر آئیں گے آپ کے لیے ممکن نہیں اس سے زیادہ تو جو آپ کا ذرف ذہنی ہے قرآن سے اتنا ہی کچھ آپ حاصل کر سکیں گے اور یہ زرف ذہنی بنتا ہے آپ کو یہ تمام معلومات حاصل ہو سائنس نے جہاں تک انسان کو پہنچایا ہے ان سے جو زرف ذہنی وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس سے اگر کسی کو ہی نہیں پھر جو مسائل ہیں پیچیدہ دنیا کے تمدن کے اس کا کوئی تصور ہی نہیں تو قرآن مجید کی ہدایت کس کس مرتن میں آپ لے کر آئیں گے تو تدبر کے لیے اصل میں صرف ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ جو ہے تب تدبر کا حق ادا ہوگا اس کے لیے میں نے اس میں یہ عرض کیا ہے اسی کتابچے میں وہاں تو میں نے قرآن اکیڈمی کا تذکرہ کیا اسلام کی نشت ثانیہ نامی کتابچے میں اس میں ایک ایسی قرآن یونیورسٹی کا تسکرہ ہے کہ جا بجا ایسی یونیورسٹیز ہوں جن کا مرکزی شعبہ تو ہے قرآن اور باقی اس کے گرد جو ہے تمام علوم اور فنون اور سائنسز اور سوشل سائنسز اور فزیکل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہوں ہر طالب علم عربی اور قرآن تو ضرور پڑھیں باقی یہ کہ کوئی فلسفہ پڑھ رہا ہے کوئی سائیکالوجی پڑھ رہا ہے کوئی اکنامکس پڑھ رہا ہے کوئی پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے کوئی فزکس پڑھ رہا ہے کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ تمام ان کے لیے قوت ماسکا جو ہے نقطۂ ماسک کا وہ قرآن مجھے دیکھیے خواب ہے کبھی اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا ایسی کوئی یونیورسٹی وجود میں آئے ایک خواب تو اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں پورا کرایا قرآن اکیڈمی کا لیکن یہ دوسرا خواب ہے اس سے آگے چلیے تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اب اس پر عمل کریں عمل کے لیے بھی دو نہایت گمبھیر اصطلاحات آئی ہیں حکم بال اور حکم کی جو وضاحت اس کے میں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھنے کی طرف راغب ہو جائیں کوئی بات جب انسان کی رائے بن جائے دل ٹک جائے جب رائے بنے گی تو اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے حکم بالقرآن کیا ہے قرآن اس طرح آپ کے ذہن کا آپ کی سوچ کا آپ کے فکر کا جز بن جائے کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلے قرآن کے مطابق نکلے وہ منلم یحکم بمانوا ہو وہ اولا قمل فاسقور الاائے کامل کافرور اللہ کا احمل غالمور اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر رہے جو فیصلے نہیں کرتے جن کی رائے نہیں ہے قرآن مجید کے ساتھ جو قرآن کے ساتھ اپنی رائے نہیں قائم کر رہے ہیں یہ حکم اس کو کہتے ہیں تو در حقیقت سرادی سطح پر جو آپ کی رائے ہوگی وہی آپ کا عمل ہوگا اور اجتماعی طور پر اقامت و ماضی یاب نسطم الشعین طورات ابل انجیل اب ماؤزل اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تمہاری طرف یہی بات آج ہمارے لیے ہے یا حل القرآن جیسے حدور نے فرمایا یا حل لا توسد القرآن اسی طرح یا حل القرآن نسط مالا شعین حقہ تقیب القرآن گماضر رب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ قرآن کا نظام قائم نہ کروں یہ ہے اجتماعی سطح پر اور آخری پھر اصطلاح جو ہے اب اس کو پہنچانا ہے اس کو عام کرنا ہے اس کی تبلیغ ہے اور تبعین ہے نہ تبلیغ تو یہ کہ آپ نے پہنچا دیا کم سے کم حق اس امت کی طرف سے جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے اس پر اس کا ادا ہو سکتا ہے دنیا کی ہر زبان میں اس قرآن کا ترجمہ اور مختصر حواشی جب تک شاید نہیں ہوتے گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے کا حق کسی درجے میں بھی ادا کیا اور نمبر دو تبئین لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق جو بھی آج کے دور کا لیول آف کانشسنس ہے جو بھی ان کی ذہنی سطح ہے فکر کی اس کے مطابق قرآن مجید کو وعدے جب تک نہیں کریں گے تو وہ تبین کہاں پتا نہیں ہوگا یہ ہے وہ پانچ حقوق جو ہم میں سے ہر شخص پر عائد ہوتے ہیں قرآن کے حسب صلاحیت و اشتدار اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دتا فرمائے اور ہم اس تمثیل کا مصداق نہ بن جائیں کہ مسل النظین خمل الطورا تسم علم یا ملوہا کا الحمار یام بے صبص القوم الظین کر زبو میں آیات اللہ, اللہ و اللہ دل قومین وارک اللہ علی وم فل قرآن العظیم و نفانی ویا